ہجامہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تاریخ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمری مہینے کی سترویں انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو ہجامہ لگوانا پسند فرماتے تھے